پانچویں بات معماں ان الحت سیاسی فمجالفسین رہی بات سیاسی میدان کی سیاسی زندگی کی تو یہ تو فساد کرپشن خیانت بدینی بیرہ روی کی براہ روی کا سب سے بڑا اور سرسبز میدان ہے زرخیز میدان ہے جو جتنا چاہتا ہے اتنا بگڑ سکتا ہے اس میں اور جو جتنا چاہتا ہے اتنا ہی دین سے دور بھاگ سکتا ہے نعوذ باللہ ایسی جماعتیں اور ایسی پارٹیاں اور ایسی تحریکیں وجود میں آ چکی ہیں آج کہ ان کے افکار اور ان کے نظریات اسلام کے خلاف ہیں امریکہ میں نہیں ہمارے ملکوں میں موجود ہیں ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر یہ لوگ موجود ہیں اس کے لیے اگر ہم یہ صرف جو پارلیمنٹوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں ان لوگوں کے حالات کو ہی دیکھ لیں یہ کافی ہے جو پارلیمنٹ میں آ کر بیٹھتے ہیں ان کو ہی دیکھ لیں تو یہ کافی ہے کہ کس حد تک یہ بگڑے ہوئے لوگ ہیں جماعتوں کو بنانے کے لیے اور انتخابات کو کروانے کے لیے جو قوانین بنائے گئے ہیں ان کا جائزہ آپ لے لیں تو آپ کو یہ احساس ہو جائے گا کہ بگاڑ کس حد تک آ چکا ہے اور آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بھی انسانیت کی ایک قسم ہے جسے مسلمان کہا جاتا ہے سمجھ میں آئی بات اور آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ان کے اور پوری دنیا کے درمیان تعلقات بہت زیادہ ہے ہاں اگر نہیں ہے تو اپنی امت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اپنے آبا و اجداد کے دین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن پوری دنیا کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں کفار کو یہ عالمی برادری کہتے ہیں بھائی کہتے ہیں مرتدین اور مرتد حکمرانوں کے یہ گیت گاتے ہیں تو یہ پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں صرف آپ ان کو ہی دیکھ لیں تو اخلاقی گراوٹ اور اخلاقی بگاڑ کو سمجھنے کے لیے کافی ہے انسانیت کی ایک نئی قسم آئی ہوئی ہے جس کا نام مسلمان ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں گے کہ یہ کس طرح کے مسلمان ہیں اس زمانے میں ڈیموکریسی ایک دین بن چکا ہے اور اس کی خاطر مظاہروں میں اور انتخابات میں خون بہایا جاتا ہے ایک دوسرے کو قتل کیا جاتا ہے وہزاب التی تسما اسلامیہ رہے وہ گرو وہ پارٹیاں جو کہ اپنے آپ کو اسلامی قرار دیتی ہیں فبراہمی جو ہے سیاسی کائمتن اعلی مزید من الاصول اسلامیہ ود ڈیموکراتیہ تو ان کا جو پروگرام ہے اور منحج ہے سیاسی منہج وہ کچھ اس طرح کے اسلامی اور مغربی ڈیموکریسی بنیادوں پر قائم ہے جس میں کچھ تو یہاں سے لیا گیا کچھ وہاں سے لیا گیا کچھ انحرافات ہیں بداتیں ہیں خرافات ہیں نئی نئی باتیں اس کے اندر ہیں اور تھوڑا سا مسالہ اس کے اندر اسلام کا بھی ہے تھوڑی سی ملاوٹ اسلام کے نام کی اور چند ایک شاعر کی بھی وہ اس کے اندر کر دیتے ہیں پھر اس کا نام کیا رکھ دیا جاتا ہے برامج اسلامیہ کہ یہ اسلامی پروگرامس ہیں اور یہ اسلامی منہج ہے وہ احذاب اسلامیہ کے یہ اسلامی پارٹیاں ہیں بلیق اعلی بلا مستلح فق ہن برلمانی بلکہ وہ تو اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ اپنی گمراہی کا نام ان لوگوں نے یہ رکھ لیا ہے کہ پارلیمنٹ کی فقہ ایک فق حنفی ہے ایک شافی ہے اب ایک فقہ برلمانی بھی وجود میں آ چکا ہے صاف انہی الفاظ میں کہا جاتا ہے یہ فقہ برلمانی کا لفظ یہ بطور تعان نہیں لکھا گیا ہے وہ خود کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی ایک الگ فقہ ہے پارلیمنٹ کے الگ مسئلے مسائل ہیں جو کہ ناؤ باللہ اللہ شریعت سے بہت دور ہیں اور اتنی گہری سیاست ہوتی ہے کہ وہ سیاست شریعت کے مطابق آپ نہیں سمجھ سکتے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو میکاولی کی شریعت جاننی پڑے گی جو کہ جھوٹ کرپشن خیانت دغابازی اور دھوکے بازی پر مبنی ہے آپ کو اسے سمجھنے کے لیے جان لاک اور جان روسو کی شریعت سمجھنی پڑے گی بات سمجھ میں آ رہی ہے ان کفار کی شریعت اور ان کفار نے جو ایک نیا دین بنایا ہوا ہے نیا منہج بنایا ہوا ہے جب تک آپ اسے نہیں سمجھیں گے تو آپ کو یہ ڈیموکریسی کی دھوکے بازیاں سمجھ میں نہیں آئیں گی حضرت والا بہت گہری سیاست کرتے ہیں اور یہ گہری سیاست اتنی زیادہ گہری ہے کہ وہ عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست تو عام آدمی کو بھی سمجھ میں آتی تھی لیکن چونکہ یہ امام انقلاب ہیں اور حضرت والا ہیں تو اس لیے ان کی سیاست آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گی وہاں کدا دبل فسادی کا فتح مرافل حایت اس طرح میرے بھائیو مسلمانوں کی زندگی کے اکثر پہلوؤں میں فساد پھیل چکا ہے بگاڑ آ چکا ہے گراوٹ آ چکی ہے ایاسیہ و دینیا ول اقتصادیا و ال اجتماعیہ و الخلاقیہ و الفکریہ و ثقافیہ سیاسی زندگی میں دینی زندگی میں اقتصادی زندگی میں معاشرتی زندگی میں اخلاقی اعتبار سے فکری اعتبار سے ثقافتی اعتبار سے مسلمانوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکا ہے مسلمان اخلاقی ابتری کا شکار ہیں اور مسلمان انتہائی اخلاقی ادمحلال کا شکار ہیں اور آخر یہ بگاڑ کیوں پیدا نہ ہو جب کہ اصلاح کے جو دو بنیادی ستون ہوتے ہیں ان کے اندر بگاڑ آ چکا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صنفانی من انس عیدا صلحہ صلاح و عید فسدا فسد الناس العلماء المرا کے لوگوں کی دو قسمیں اگر یہ ٹھیک ہوں تو لوگ بھی ٹھیک ہو جائیں اگر یہ بگڑ جائیں تو لوگ بھی بگڑ جائیں وہ کون لوگ ہیں یہ دو قسمیں کون ہیں پہلی قسم علماء کی ہے دوسری قسم عمرا کی ہے پہلی قسم کے لوگ علماء ہیں دوسری قسم کے لوگ عمرا ہیں علماء جن کی مثال دماغ کیسی ہے اور عمرہ جن کی مثال ہاتھ پاؤں اور نافذ کرنے والی قوت کی سی ہے جب دماغ بھی صحیح کام نہیں کرے گا اور اعضا و جوارح بھی صحیح کام نہیں کریں گے تو ظاہر سے باتیں بگاڑ آئے گا تو آج علماء عمرہ سے ڈرتے ہیں اور عمرہ علماء کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کی کوششیں کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہی ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اس لیے کہ امت کی اصلاح کی جو دو بنیادی ستون ہیں وہ یہ علماء ہے اور عمرا ہیں علماء بگڑیں گے تو عمرا بگڑیں گے اور عمرہ بگڑیں گے تو قوم بگڑ جائے گی قوم بگڑ گئی تو معاشرہ بگڑ گیا بات ختم ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت ہی عجیب جامع اور معجزانہ حدیث ہے معجزہ نما حدیث ہے کہ لوگوں میں سے اگر دو قسمیں بگڑ جائیں تو پوری انسانیت بگڑ جائے گی ان کے علماء اگر بگڑ جائیں گے تو لوگ بگڑ جائیں گے ان کے عمرا اگر بگڑ جائیں گے تو معاشرہ خراب ہو جائے گا بس اللہ تعالیٰ ہی اصلاح فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں توفیق دے کہ ہمارے علماء کرام اس بگاڑ کی اصلاح کی کوششیں کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان عمرہ نصیب فرمائے جو کہ شریعت کے اور کتاب و سنت کے مکمل پابند ہو آمین یا رب العالمین